میں محمد البین صلی اللہ رسول الکریم تین باتیں بڑی جم کر کرنی ہوتی ہیں تب آدمی کی صلاح ہوتی ہے اور اس کے باطن کا حال بدلتا ہے ایک تو مجلس اور صحبت کا تسلسل باقاعدہ کیونکہ ایک عرصہ ہر پودے پر جو بیچ سے نکلتا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اس کو ہر وقت نگہداشت کی اس کی دیکھ بھاری کی ضرورت ہوتی ہے اسے معمولی کی سب کیا پیر آ گیا ختم ہو جاتا ہے پانی زیادہ ہو گیا ختم ہو جاتا ہے کم ہو گیا ختم ہو جاتا ہے دھوپ زیادہ لگ گئی ختم ہو جاتا ہے تو ایک عرصہ اس کی بہت نگہداشت کا ہوتا ہے جب پودا نگاہ بیچ سے نکلتا ہے تو اس وقت میں بہت نگہداشت ہوتی ہے جب جان پکڑ لے جم جائے وہ برٹ جائے جڑوں کے نیچے ہو جائیں تو پھر چھ مہینے بارش نہ ہو تب بھی اس کا گزارا ہوتا ہے پانی اپنے زمین سے لیتا ہے ہوا ہے اس کو برداشت کرتا ہے یہاں تک اس کو بکری بیل گائے اس کو مارے پھر بھی وہ اپنے وجود باقی رکھتا ہے تو ایسے ہی شروع شروع میں آدمی کو ایسا کافی عرصہ کافی عرصہ سوبت کا تسلسل ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے یہاں تین طالب نا مدد میں کا ایک نے چار مہینے لگا لیے ایک نے چلا لگا لیا دو نے چار مہینے لگا لیا چلہ لگا لیا واپس آئے تو کاغذ صاحب تین چلوں کا اثر عارضی ہوتا ہے پختہ نہیں ہوتا ہے یہ باقی رہ جائے رہ جائے اور ہٹ جائے تو ہٹ جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حضرت مولان صاحب کی مجلس بھی بیٹھ رہے تھے بیٹھتے تھے ایک ان میں سے میرے پاس رہتا تھا ایک حضرت مولان صاحب کی خدمت کرتا رہتا تھا نیر اللہ خدمت کرتا تھا وہاں پر یاد آیا آپ کو ایک ان میں سے میرے پاس رہتا تھا ایک یہ جو تھا باپ اخریال یہ خان باندار کی تھا یہ آسن ہی ہوتا تھا اور اور یہ کمرے میں رہتا تھا میرے پاس ایک کمرے میں رہتا ہے ایک میرے پاس تھا ایک شربت میں اس کے حالات بہت کمزور تھے نیرو والے عبد الرحمان کے اس کا تھوڑا سا جو براکس پڑا ناگر صاحب رحمۃ اللہ کا جب آدمی سردی میں چولہے کے پاس بیٹھ جائے تندور کے پاس کافی پی تو سمجھتے سردی سردیاں نہیں ہیں بدن میرا گرم ہو گیا تو میں احمد کو کہہ رہا تھا کہ میرا فا پڑے جخوب میرے پتنگ دوں گا بھائی سردی ہو جیسی ہم سر سے آتے تھے تو آٹھ ٹھنڈے ہو گئے ناک کوئی ساک نہیں ہے اب موسم بدل گیا اب سردیاں نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کی شان دو سال ہم پر سے گزرے گی گاڑی نہیں تھی تو پیدل ہو جس طرح اسٹوڈینٹ پیدل ہم جاتے تھے اس طرح پیدل جاتا تھا میں صبح کا تو پھر پتا چلا یار سردی ہوئی ہے ہمارے پاس موٹر ہو گئی ہے سردی ہوئی ارے گیار ٹھڈے ہوتے ہیں اور نال ٹھنڈی ہوتی ہے ایسی بات نہیں تو کیا بات تھی ہاں وہ تین سال تھے تو ان کا تھوڑا عرضی ان پر جو انوارات آئے نا ہوا ہے ارے صاحب رحمتہ اللہ کیا صحیح ہے نکاسی کو کہتے ہیں نکاسی اثر آنا تو آجی کہتے بس سردیاں ختم ہو گئی سردیاں نکل گئی اب تو دیکھو پسینے مجھے آ گیا یہاں بیٹھے ہوئے کپڑے وغیرہ اتار کر روانہ ہو جائے شہر کو اشار کے بعد آ اور وہاں پھر آدھی رات کو واپس آنا ہو تو یہ آدھا گھنٹہ گزرے گا پھر پتہ چلے گیا واپس آئے گا تھا پھر کاپ رہا ہوگا پھر ہماری طرح کمزور ہوتے ہیں نمونیا کا خطرہ ہوگا توڑ نے کہا جی بس بڑے وہ ہیں کیا مزے رات ہیں یہ جی وہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ نکاسی ہے صحبت سے ہوا ہے پکا بھی ان کا اپنا پکا نہیں ہوا ہے خیر ہو گئے بے فکر ہو گئے نے کراچی چلا گیا بس یوں کراچی گیا تو ہر چیز سے فارغ ہو ہوگا پتہ نماز شاید پڑھتا ہونے باقی سارے خول مول اتار بھی ہیں کرتے دراز چاہیے ہوتا ہے جس طرح کہ چھوٹے پودے کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے ایسا صحبت کا ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے جس میں آدمی کا ہاتھ پکا ہو جاتا ہے پھر اس کو گرد و پیش کا ماحول چیزیں پھر نقصان نہیں پہنچاتی ہے اس وقت تک آدمی ڈوانڈول ہوتا ہے تو صحبت کا تسلسل اور مجاہدے کا تسلسل جاری ذکر ہے مسلسل کرنا تسبیحات ہے مسلسل کرنا ہے مسلسل کرنا مجاہدے کا تسلسل اور پرہیز کا تسلسل عموماً ہماری طرح لوگ قابلین کو دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جب کر رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح کریں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے رابطہ کیا کہ ایک عورت ملنا چاہتی ملنے کے لیے آئی نئی اس کی شادی ہوئی ہوئی یہ لڑکی کی انتہائی خوبصورت لڑکی ہے آدھے سنند کرتا ہے جو پٹایا ہی نہیں ہے بھائی صحبائی کی حضرت ہے وہ ملاوی دو مونگا ملاوے خلک ہوگا سوکھا ہم کیا کریں لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں آتے ہیں کس کے پاس جائیں گے اس کے خیر ہی کار بہ صلی اللہ کی شان وہ جو سامنے آئی آزر ملا صاحب رحمۃ اللہ کی نگاہ پڑی نے فرمائی یا اللہ یا اللہ حضور صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی عمر کو ہدایت ہے بس برادی برادی کی طرح گری ان کی وفات کے بعد اب تو بڑی عمر کی عورت ہمیں اس سے بیٹھ رہی ہے تہذیب اس نے کی ہے تو ایسی ہی اتنی زیادہ پردہ کرنے والی آدمی حیرت ہوتی ہے تو کامرین حضرات متأثر نہیں ہوتے ان کے پاس آنے والے متأثر ہو جاتے ہیں ان کا حال بدل جاتا ہے اور ہمارا مجاہدہ جو ہے یہ اس کا تسلسل اس میں ضروری ہے ہمارے بھی یہ چھٹی نہیں ہے پر پرہیز نبی تسلسل کرنا ہے مسلسل پرگیت آدمی کامل ہونے کے بعد جب کس پر چیزوں کو اثر بھی نہ آتا ہو تب بھی حکم اس کے لیے ویسے ہی ہے حکم نہیں بدلا کہ یہ ہر بار منگو دیکھتا ہے اگر جس کو شاوت نہ ہوتی ہو دیکھنے سے اگر جس شاوت نہ ہوتی ہو تب بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے ویسے ہی فرض ہے آخر تک حضرات کا مرین بھی آخر تک پرہیز کرتے رہتے ہیں نے اوپر اعتبار نہیں کرتے مولانا شب السوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تحقیقات کا کمرہ تھا جسے سے بیٹھ کر تصریف و تعریف کرتے تھے لکھتے لکھاتے تھے تو وہ تنہائی کی جگہ تھی اس ساری کتاب کتابیں کہہ رہے بیٹھنا روح. تو انہوں نے مدرسے کے ساتھ اکرام کو یہ ہدایت دی تھی کہ میرے پاس نو عمر لڑکا اکیلے وہاں نہیں بھیجیں گے کیونکہ انہوں نے کہا مجھے اپنے نفس پر اعتبار نہیں میرے پاس نو عمر لڑکا جس کی بگاڑی نہ ہی ہوئی ہو تو میرے پاس نہیں بھیجیں گے چون نے کہا مجھے اپنے نفس پر اعتبار نہیں مجدد ہوئے سو سال میں کچھ بے ارشاد مجد ہوا کرتا ہے سو سالوں میں پندرہ بیس کچھ بھی ارشاد ہوتے ہیں بعض ہوتا تھوڑی دیر کے لیے آدمی کے بات ہو گئی دوسرا ایک گھنٹہ اس کی زندگی باقی تھی ایک گھنٹہ کو رہا تو یہ جو پندرہ بیس تیس آدمی سو سالوں میں آتے ہیں ان میں ایک مجدد آتا ہے تو حضرت عضرت بدالو صاحب رحمت اللہ علیہ چودہ صدی کے مجدد ہیں وہ تیرہ سو ایک سے شروع ہو کر چودہ سو پر جو صدی ختم ہوئی ہے اس کے مجدد ہیں اتنی بڑی بھاری ولاد والی شخصیت میں کہتا ہیں مجھے اپنے نفس پر اعتبار نہیں تو نفس سے بدگمان دینا ہوتا ہے نفس سے بدگمان نہ ہوتا ہے آج کا اعتبار نہیں کرنا اور مجاہدہ کا پہائز کا تسلسل رکھنا ہوتا ہے مجاہدہ کا تسلسل اور پہائز کا تسلسل مجاہدہ کا تسلسل کیا چیز ہے تک روزگار صاحب مجاہدہ کا تسلسل یہ ہے تسلسل کہ نماز با جماعت تقبیر اللہ کے ساتھ جو نواف مقرر کی اپنی اصلاح کے لیے ان کی پابندی ذکر کی پابندی تلاوت کی پابندی تاجد مٹنے کی پابندی پیما مجاد کی پابندی یہ مجاہدے کا تسلسل ہے پرہیز کی پابندی یہ منقراد سے روکنا اپنے آپ کو کان کان زبان دل خیال فکر سب کی حفاظت کرنا کہ آپ دن میں نظریں بچاتے رہے نظروں کی حفاظت کرتے رہے ایک بار نگاہ پڑی تھی اب جب واپس آئے تو وہ نفس کہے گا کھا وہ شکل اسی سنگھو کیا چلو بتاؤ شکل کیسی تھی پھر جو ہے وہ شیتانہ کر بسا کیا بتاؤ شکل کیسی تھی تو نفس جواب میں نفس متوجہ ہو جاتے ہیں وہ باتیں میں دھیان کرتے آنکھیں ایسی تھی ناک نقش ایسا تھا ہانٹ ایسے تھے تو اب یہ نفس کا حدیث نفس کو کہتے ہیں حدیث نفس نفسیات والے جس کو حدیث نفس کہتے ہیں اور تصوف والے جس کو تصوف والے کو حدیث نفس کہتے ہیں اور نفسیات والے پسند کیا کہتے ہیں کا کہ جیسے آپ نفسیات پڑی ہے تو یاد ہوگا یہ حدیث نفس پر ڈاکٹر اجمل جو پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا اور نفسیات کا پروفیسر تھا اس پر وہ مذاکرات کرنے کے لیے ازر مولانا صاحب کے پاس آیا تھا عزیز نفس پر اس کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ اس عزیز نفس کا جو مسئلہ ہے اس نفسیات کا یہ کسی صوبی سے سمجھ سکتا ہے وسفا جب عزیز نفس جب وسپ جب عزیز نفس بنتا ہے بات میں اس کی وجہ سے اثرات دائمی آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر جنسی وسپس آیا سیکس کا جنس کا وسپس آیا اور وہ وسوسہ آتا ہے وہ گزر جاتا ہے اس کا اثر باطن پر نہیں آتا وسوسے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دریا لوڑا مغرب سے مشرق کو بہ ہے مچھر ایک گر جانے والا دریا ہے اور کسی وقت آپ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تیز دوا مشرق سے مغرب کو چل پڑے تو اس پر لہرے اٹھنا شروع ہو جائے گی اور تھوڑی دیر کے نظر آئے گا کہ یہ مشرق سے مغرب کو بہ رہا ہے فاروقا دریا کھو بدل کھڑو مخوار روان ہو دکھوا روان چھ لو تو خالی سرکار بچیا دا دے لن لنا سیم کی سدا ہے برفدار اندر سے ہے ہی مگر سمجھ لو اوپر اوپر کا رہا ہے یہ پانی اٹھا ہے اور اس کا رخ بدلا وہ محسوس ہوتا ہے بسپسے کا اثر باطن نظام پر آتا نہیں ہے وسوسے کو بات کیا گیا وسپا جب ادیس نفس بنتا ہے اب سیکس کا خیال تھا تو پیجوری گلینڈ پر اثر آ گیا اس نے اپنا اپمان چھوڑا وہ خون میں سے دوڑ کر دو منٹ میں وہ پہنچ جاتا ہے وہ ٹیسٹیکل پر آ کر پہنچ گئے اس نے باقاعدہ جنسی عمل کے جو ہارمون تھے اس خون میں چھوڑ دیے وہ خون میں ہنڈریڈ مائیکو گرام پر ہنڈریڈ سی سی ہو گئے نا بس آپ ارادہ ہو گیا اب بات میں عدیسی نفس تھی ارادہ بند ہوئی اللہ کا دکر احمد واسیہ سے ارادے پر ادیس نفس پر ہی پکڑ نہیں ہے ارادے پر ہی پکڑ نہیں ہے جب تک عمل آدمی کرنا نہ دے لیکن حدیث نفس سے باطن اور قلب برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے حدیث نفس جب شروع ہو گئی تو قلب کا برباد ہونا شروع ہو گیا اور بعد نظام میں ہلچل بچ گئی اس لیے عام شریعت میں تو جب تک عمل نہ ہو جائے اس پر قانون نافذ نہیں ہوتا نہیں ہے تو صوفیا کہ ہاں جب بسوسا جسے نفس بنا تو یہی سے خطا کی سالح نے سالخ نے یہی سے خطا کر لی اس نے غیر اللہ کو اللہ پر ترجیح دے دی مزہ نفس میں جو اس خیال سے آ رہا تھا باطن میں نفس میں وہ مزہ جو اس خیال سے آ رہا تھا یہ وہ غیر اللہ تھا یہ وہ نفسانیت نیت تھی جس کو ترجیح دے دی اور تو اس کے پیچھے چل پڑا عبد الطف اٹھایا اسے اسے بات برباد ہوا اور خیال اور جو تھا وہ ارادہ بنی گیا اور رادا ارادہ بننے کے بعد پھر تو وہ نثار صاحب کی گائے جو رسی سے نکل گئی تفوز کو واش پڑنے جب وہ گائے رسی سے نکل جائے پھر کیا ہوتا ہے ساری سڑکوں پر ساری سڑکوں پر کباب جوڑ دوڑے لگانا ہوتا ہے توڑے میں لگا رہا ہوں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوڑے میں لگا رہا ہوں ہیں تو یہ نقصان ہو جاتا ہے الحمد للہ رب القیم وسلم علی رسول محمد یاخل اللہ یار یار يا يا جلال جلال اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ارحمهما كبار البيان الصغير ربنا هب لنا من زواجنا عذرياتنا فطريه من الله المتقين اما اللهم لا صالح الا ما جعلته صالح ومتطهروا ما صالح بارشي يا لنسب دي برادون كورا الله عليه واخره